وہ جنت اتف اس کا مغفرت پر ہے اور اس جنت کی طرف بھی سبقت لے جاؤ جنت کی صفت کیا ہے اگلا جملہ صفت ہے اور اردو ہے مبتدا ہے کا خبر ہے اور یہ جملہ صفت ہے جنتن کی سبقت لے جاؤ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف کہ جس کا عرض چوڑائی عرض طول کے مقابلے میں آتا ہے اور ویسے ارد یا اردم کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں رستے میں کوئی شاید آپ پر رستہ بند کر دے اس کو ارض کہتے ہیں آپ کو پیش آ گئی اور وہ پیش کا بات یہ ہی ہے ہینم تکون عماش یا نعلی تاریخ و یا سد علی آپ پر رستہ بند کر دے وہ آرز ہے ٹھیک ہے کہ تو وہ چوڑائی میں ہوتا ہے طول میں نہیں ہوتا آرز جو ہوتا ہے چوڑائی میں تو ارض جو ہے وہ چوڑائی کو بھی کہتے ہیں اور اس کے اور بھی معنی ہے بہت سے, اس سے اسم آتا ہے عربد عربد کا مطلب غائب بھی ہو جاتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں جو علم کلام میں جو جوہر کے مقابلے میں ہوتا ہے جوہر کے مقابلے میں وہ ارد ہے وہ مزد نہیں, نہیں ہے ارض نہیں ہے اسم ہے کیا ہے جوہر اور اسی طرح ہر وہ شے جو ذائق ہو جائے اس کو کہتے ہیں جیسے ابھی میں نے ایک تو علم الکلام کا مطلب بیان کیا نا دنیا کے بارے میں آپ پڑھیں گے دنیا اور دن ٹھیک ہے تو ارودن کا مطلب ہے وقتی طور پہ آتی ہے اور پھر زائل ہو جاتی ہے تو عرض ویسے چوڑائی کو بھی کہتے ہیں وہ طول کے مقابلے میں عرض اور طول تو بتایا کہ اس کا اس کی چوڑائی ہے ول ارد اور زمین جنتِنہا کی وہ جنت, جنت اردو اس کی چوڑائی ہے مانن زمین و آسمان کی چوڑائی کے ٹھیک ہے کا ارد اسما ول اور یہ صفت ثانیہ ہے ٹھیک کس کی صفت ثانیہ ہے جنت ان کی وہ جنت کیا ہے اوت تیار کی گئی ہے ادو سے لل اعداد باب فال تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے آمنو باللہ ہی ہی جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں اور فرمایا ذالک کا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے کہا کہ عدت اور جنت جو دو صفات آئیں ہیں اس میں یعنی انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ یہ لوگ داخل ہوں گے دخول فل جنت ٹھیک ہے عدتت ان کے لیے تو وہ داخل بھی ہو رہے ہیں نا تو دخولوحم فل جنتی فضل اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے ظالی کا اشارہ بعد میں کہا زالی کا اشارہ تیار کرنے کی طرف ہے یہ جو تیار کی گئی ہے یہ اللہ کا فضل ہے اشرف صاحب ہم نے جب آپ کو بلایا تو اس وقت یہ کام نہیں کر رہا تھا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ اس کے بعد جب اس کو پیچھے سے دباؤ دے کے یوں رکھا گیا ہے تو اس نے کام کرنا شروع کر دیا جو پیچھے پن ہے نا وہ پوری طرح اندر نہیں رہی وہ باہر نکلا آ کے ہاں یاد تو مائیک کا مسئلہ نہیں ہے ہاں آپ نے اچھا کیا کہ وہ سارا کچھ لے ہے لیکن مسئلہ اس کا ہے تو اپ دیکھ لیں ہم کنٹینیو کرتے جی. بس جو آواز کا نظام سیٹ ہوا ہے نا اس کو نہ چھڑئیے گا باقی ٹھیک, ٹھیک, ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اعدت للذین آمنوا بالله ورسوله ذالک فضل الله یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ ہاں تو میں بتا رہا تھا ذالک میں اشارہ دخول کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور ذالک میں اشارہ اعداد کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور ذالک میں اشارہ محض جنت کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ چاہے مذکر کا اشارہ ہے لیکن وہ نس کی طرف جا سکتا ہے فصل ہے نا جنت کا جو کی جو تانیس ہے وہ تانیس حقیقی نہیں ہے تو ذالک کا فضل اللہ یہ جنت اللہ کا فضل ہے جنت کو جو تیار کیا وہ اللہ کا فضل ہے جنت میں داخلہ اللہ کا فضل ہے ہاں یو تی ہی یشا وہ دیتا ہے اس فضل کو جس کو چاہتا ہے ٹھیک ہے یو تی ہی میں یشا من جو ضمیر ہے وہ کیا ہے مفول کون سا مفول ہے مفول ثانی کیونکہ مفول اول کون ہے یوتی ہی اور مفول ثانی کیا ہے من یشا یشا میں ضمیر جو مستطر ہے وہ ضمیر مستطر کہاں لوٹ رہی ہے لفظ جلالہ کی طرف اللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضلِ عظیم والا ہے تو رب تو بالکل واضح ہے کہ مسابقت کا حکم دیا دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کرنے کے بعد گویا جس نے دنیا کی حقیقت سمجھ لی اس کی مسابقت اس طرف ہوگی سر اللہ آواز چھیڑ دی نا جی جی فرمائیے مغرور جو ہے نا غرور مزدر ہے مغرور اس میں مفول ہے okay. یعنی غرہ یا غرور کا مطلب ہے دھوکہ دینا اور مغرور کون ہے جس کو دھوکہ دیا گیا ہے ہم ویسے بولتے ہیں نا مغرور متقبر کے معنی میں فصحا میں مغرور کا صحیح استعمال جاہل کے لیے ہوتا ہے اصلاً مغرور کہتے ہیں فلان مغرور ہم کہتے ہیں فلعین مغرور ہے متقبر یہ اصلاً مغرور کا معنی نہیں ہے فلعین المقرور جاہل المخدور جاہل ہے یعنی آپ اس کو جہل مرکب کہہ سکتے ہیں لمانہ ہوا مغرور لینا ہُو مخدو یا سب النفس ہُو علم وہ ٹھیک ہے تو مغرور کون ہے جاہل جاہل مرکب یا جاہل مرکب کا حامل بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو متا الغرور کا مطلب کیا ہوا انسان کو دھوکہ پڑتا ہے اس سے بس سامان ہے برتنے کا لیکن برتنے کے لیے اس لیے نہیں کہ انسان اس کی وجہ سے دھوکے میں پڑ جائے دھوکے میں پڑ جائے تو بتاؤ ان لوگوں کو پورے تو کوئی مسئلہ تھا نا ہاں کنڈینسر خراب تھا کوئی है کہہ رہا ہوں تو اب ٹھیک ہو گیا ہاں ٹھیک شکریہ ٹھیک ہے اس کو بے شک واپس رکھ اس کو کہتے ہیں عربی میں ہاں ٹھیک ہے اشتہارہ وہ ہوتا ہے جس میں تشبیہ ہوتی لیکن یہ ابھی بھی ہل رہا ہے یہ کوئی گڑبڑ اس کے اندر والی اس میں تو نہیں ہے پن میں اشتہارہ کہتے ہیں جس میں ہوتی جو علاقہ ہے دائمن وہ تشبیح کا ہوتا ہے لیکن اس میں جو تشبیہ کے ارکان ہوتے ہیں نا وہ موجود نہیں ہوتے صرف یعنی آپ کہیں مشبہ بھی بول دیا جاتا ہے مشبہ نہیں ہوتا سمجھا رہی یعنی آپ کا ہے کل اسدی یہ کیا ہے تشبیح فلانن کل اسد آپ کا ہے فلان ال اسد یہ استعارہ ہے کا استعار تلغل اسدی لی فلان سمجھ رہی ہے کہ نہیں تو اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں جا الاسد جا الاسد کا مطلب ہے اگر قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی شیر نہیں آیا بلکہ کوئی صاحب آئے ہیں تو جا السد کا مطلب ہے کیا مطلب استعارا ٹھیک ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ استعارا سے مراد ہے کہ لفظ یہ لے لیا ہے لیکن اصلاً چوڑائی مراد نہیں ہے کسی کوئی اور شے مراد ہے لیکن اس میں علاقہ تشبیق ہے یہ استعارے کا مطلب ہوا نا ایسا نہیں ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ علّہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ فزیکل پلیس ہے ایک جس طرح زمین و اسمان ہے اسی طرح جنت بھی ہے اور اس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ہاں اور اس میں یہی بتایا کہ چونکہ چوڑائی لمبائی سے کم ہوتی ہے تو لہذا جب کہہ دیا چوڑائی اتنی ہے تو فقئی فبتول یہاں زمین اسمان دیکھنا یہاں صرف اسما کہا تو الفلام ہے اس میں سارے اسمان ہیں کیونکہ دوسری جگہ کیا کہا ساری اولا مغفرت مرب و جنتن اور السماوات والارض ٹھیک ہے تو یہاں جو اسما آ رہا ہے نا دوسری جگہ کیا ہے اسماوات سورہ عال عمران میں سار، وہاں لفظ ہے سارے او یہاں ہے سابق و تو پتہ یہ چلا کہ یہاں اسما یعنی کل وجود مراد ہے اللہ کے سوا سمجھ رہی ہے اللہ کے سوا جتنا وجود ہے ابھی تو ہم سمائے دنیاوی کی حقیقت کوئی نہیں جانتے ہودی کچھ نہیں پتا تو کو یہ کہ سماوات ان سب کے برابر کہہ رہے ٹھیک ہے تو پھر تو اس کی وسط بہت زیادہ ہو گئی یعنی کل کوس یا جو بھی آپ کہہ لیں آ, میرا خیال ہے اشرف صاحب آپ پہ واضح ہوا ہوگا کہ وہاں مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ غلطی سے چل پڑا تھا اچانک کچھ <laughs> محسوس ہو رہا تھا بات واضح ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصاب من مصیبت نہیں آتی کوئی آنے والی ٹھیک ہے یہ جو کہا کوئی آنے والی اس لیے کہ اصاب يصیبو کا لغوی مطلب ہوتا ہے ہدف اصاب... پر پہنچنا اصاب الہدف کا مطلب ہے اس نے صحیح یعنی اگر آپ کہیں انا رمیت السہم فأصبتو فأصبتو کا مطلب کیا ہے اصبتو الہدف و اذا و... اخطعتو فاقول اخطعتو ٹھیک ہے یعنی رومعیت اختاطو تو اصاب یوسیبو کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا پہنچنا صحیح جگہ پر تو مصیبت کے لفظ کے اندر یہ مفہوم ہے کہ مصیبت کوئی رینڈملی نہیں آ رہی ہوتی کہ یوں ہو گیا یہ ہو گیا اس طرح ہو جاتا تو یہ ہو جاتا یہ وہ صحیح جگہ پر آئی اسی طرح وہیں آنا تھا وہ جو عزل میں ایک تیر چلا تھا اس نے وہیں پہنچنا تھا ٹھیک ہے ماں اساب ام مصیبتاً تو لفظ مصیبت کیا تصور دے دے رہا ہے لفظ مصیبت میں تصور یہ ہے کہ یہ شے ایک حکمت کے تحت اور صحیح ہدف پر پہنچی ہے جو بھی مصیبت آئی ہے تو لفظ مصیبت یعنی آپ دیکھ لیں کہ لفظ کے اندر سے بھی آپ اس کا ایک تصور اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں عربی کا لفظ ہی یہ بتا رہا ہے کہ کوئی شے اٹکل پچو نہیں ہو رہی ہوتی کوئی شے رینڈملی نہیں ہو رہی بلکہ وہ مصیبت ہے لیکن اور صحبت الحدف مسا اب کل مصیبت مکان ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تاثر نہیں آ رہا آپ نے غلط تاثر لے <تصفح> لی اس سے تاثر یہ آ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو کچھ اور اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے اس سے یہ اس سے تأثر کیا نہیں آ رہا اس سے یہ <تصفح> تاثر نہیں آ رہا کہ دنیا کوئی خابہ نہیں ہے سمجھا رہی ہے یہ کوئی جنگل نہیں ہے کہ جہاں کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے تو ایسے تیر چل رہے ہیں ادھر سے ادھر تو آگ کسی کو غلطی سے اس کو لگ گیا غلطی سے اس کو لگ گیا اس کو ہم رینڈملی کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں الاشوا عیا یعنی الاشوایا کیا ہے بدون الحدف بس ایسے ہی مارے چلے جا رہے ہیں کچھ ہدف پہ لگ گیا کچھ ادھر اس سے پتہ چلا کہ دنیا جو ہے وہ اندھیروں یا اندھوں کا کوئی جنگل نہیں ہے سمجھا رہی بلکہ دنیا ایک جگہ ہے جس میں جو کچھ ہوتا ہے کسی ہدف کے تحت کسی مقصد کے تحت کسی غرض کے تحت ہوتا ہے یہ مراد ہے تو یہ بھی آپ نکال سکتے تھے نا تو آپ نے تو کچھ اور نکال لیا اس تاک کے مارنا تو غلط ہے نا تاک کے مارنے کا مطلب یہ کہ کوئی نوزب اللہ کوئی وہ جو سنائپر بیٹھا کیا کہتے ہیں سنائپر سنائپر گن ہوتی ہے ہاں سنائپر گن والا بیٹھا ہوا اور وہ عربی میں اس کو کہتے ہیں کناس ٹھیک ہے وہ تو وہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آ رہی ہے وہ کسی ہدف کے تحت ہے بس اس میں تشبیح یہ تھی اس میں تمام تشبیہات آپ نے اخذ نہیں کرنی کہ تاکنے کا مطلب اچھا جو تاک رہا ہے وہ ہے بھی دشمن دشمن تاک رہا ہوتا ہے تو وہ تاک کے مار رہا ہے تو یہ ساری تشبیہ ہاں تو اصل میں کیا ہوتا ہے تشبیہ کا قاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں تشبیح کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ تشبیح من وجہن ہوتی ہے من کل وجوہ نہیں ہوتی تشبی کیا ہوتی ہے من جیسے ہم نے ابھی اسد کی مثال دی کہ فلحان یہ تشبیح ہے تو اگر یہی قاعدہ لیا جائے تاکنے والا اور یہ فلانا تو اس کا تحت ہوگا فلعن السدن تو اینا ذیل و اینا ہونا و اینا المل وہ کہا جائے گا کہ اس کے اتنے بڑے والے شعر والے بال کا ہیں اچھا اس کے ناخن کا ہیں شیر کہہ دیے تو ساری چیز ہے ہی نہیں بس یہ تو ہم کہیں گے تشبیح من وجہ واحد واحد الوج ہوا اشو جا سمجھ رہی ول اقدام تو بس یہاں بھی یہی سمجھیں مصیبت میں تشبیح کیا ہے جو چیز آ رہی ہے وہ کسی کے بھیجنے سے ہی آتی ہے اور کسی ہدف کے تحت ہوتی ہے اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں یہ بس تشبیہ ہے من وجہ ٹھیک ہے بات واضح ہے کہ نہیں آ تو فرمایا ماں اسباب مصیبت فل اوردی والفی انفس کم دیکھیں بالکل سارا بتا دیا دنیاوی زندگی کی حقیقت دنیاوی زندگی میں آپ نے کرنا کیا ہے اور دنیاوی زندگی میں مصائب آئیں گے صبر کرنا پڑے گا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دی گئیں فلعردی نہ زمین میں ولافی فی کم اور نہ تمہاری جانوں میں زبیر وہ جو پچھلی کھڑکی ہے نا اگر بند کر دو کیونکہ شور آ ہے کہاں <تصفح> اس ہی صورت میں ہاں <تصفح> بالکل دیکھیے اس میں تو اصل میں پورا لائے حمل ہے yani یعنی بتایا کہ انسان کا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وقت گزرتا ہے چیزیں روٹین میں ہوتی ہیں اچھا علاج کیا ہے وہ ذکر اللہ ہے وہ تلاوت ہے وہ سب کا وہ خیرات ہے ادن المصدی نفاق سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے پھر فرمایا یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کی حقیقت نہ کھلے ٹھیک ہے یعنی کیسے انسان جو ہے وہ صدقہ خیرات کرے گا کیسے اللہ کا ذکر اگر دنیا کی محبت غالب ہے تو دنیا کی حقیقت کا بیان ضروری ہے تاکہ تکاثر دنیا میں نہ ہو تو پھر دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ نے بیان کر دی کہ اس میں تکاثر نہیں ہونا چاہیے وہ مطاع غرور ہے اچھا جب اس کی حقیقت کا بیان ہو گیا تو کہا کہ اب تکاثر یا مسابقت کہا ہوگی اس کا بیان آ گیا اب جب انسان اس حیات میں چلتا ہے تو اس پر کچھ پریشانی اور مصیبتیں اور تکلیفیں آنی آنی یعنی اللہ تعالی نے کہہ دیے دیکھو دنیا جنت نہیں ہے یہاں ایول سے خبر پریشان نہ ہونا کچھ اخلاقی شرور ہیں ان سے تو تم نے خود بچنا ہے اور کچھ کونی شرور ہیں جو تمہاری مرضی کے بغیر آتے جاتے رہتے ہیں ان پر تم نے کیا کرنا ہے صبر لیکن جان لو کہ وہ اللہ کے اذن سے ہیں اللہ کے اذن سے ہیں اور اس کی جزا بہت بڑی ہے اگر تم اس پر صبر کرو گے لہٰذا دنیا میں چلتے ہوئے اس کے لیے تیار رہو کیونکہ تمہارا مقصد بہرحال جزا کے اعتبار سے دنیا نہیں ہے بلکہ کیا ہے آخرت تو یہ اصل میں پورا آپ دیکھیں تو بالکل ترتیب ہے اس میں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا میں کیا ہوگا مصیبتیں آتی ہیں صبر سے کام لو صبر سے کام لو اور جانا تم نے کہیں اور ہے اور ہر شے پہلے سے طے ہے کوئی شے اس لیے نہیں ہو رہی کہ تمہاری پلاننگ غلط ہو گئی یا یہ ہو گیا بلکہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق سے پہلے طے کر دی ہے جو ہونا تھا کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے و علم ان ماں اصب کا لم یکن لی یختیق و ماں اختاقہ لم یقن لی یوسیبک جو تمہیں پہنچا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نہ پہنچے اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں پہنچے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ تقدیر تقدیر کے بڑے فوائد ہیں تقدیر کا مسئلہ فلسفیانہ مسئلہ نہیں ہے یہ تو اللہ سے تعلق کے لیے ایک شرط ہے سمجھا رہی؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو تقدیر, تقدیر کا مسئلہ تو میں اللہ کی عبادت کیوں کروں اللہ کی مرضی کے بغیر بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ ہے اللہ کو بھی اتنا کچھ پتہ نہیں ہے اس کا ارادہ بھی پوری طرح جاری اور ساری نہیں ہے تو میں تو اس کی عبادت نہیں کروں گا وہ خدا نہیں ہوگا <laughs> اگر وہ ایسا ہوگا تو وہ خدا نہیں ہوگا تو تقدیر تو انشراہ صدر کے لیے انقباظ صدر کے لیے نہیں لہٰذا دیکھیں سورت تغابل میں ہم کیا پڑھیں گے مصیبت جو بھی ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہے لیکن ہدایت دل کو کس کو ملتی ہے جو کی دوسری کراط ہے وام یو ام بل یوہ دا کلبو یوہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل کو ہدایت مل جاتی ہے مصیبت دونوں پر ایک جیسی آتی ہے سمجھا رہی ہے تو ماں صعبہ مصیبت اللہ بزن اللہ ومََ یوم بلّہ ہی یہ قلبو سوری ید قلب یا یہدی قلبہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ عقیدہ تقدیر اصلا دنیا میں جو شعر اور مصائب کی جگہ ہے اس میں انشراہ صدر کے ساتھ رہنے کے لیے شرط ہے سمجھا رہی ہے کہ بھائی اور صرف عقیدے کا جاننا شرط نہیں ہے بلکہ اس کو حال بنانا شرط ہے نہ تو انسان کو پتہ ہوتا ہے لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ شور شرابہ مچا رہا ہوتا ہے جزا و فضا ادھر سے چلے گئے ادھر سے چلے گئے ٹریفک میں جزا و فضا کر رہا ہوتا ہے انہوں نے کہیں دور مثال دی نہیں ادھر سے چلے گئے بار بار کہ نہیں ادھر سے کیوں آ گئی بھائی سب طے ہے اب آ تو آ نام سے بیٹھو اب کچھ کر نہیں سکتے پیچھے گاڑیاں مڑ نہیں سکتے واپس تو لہذا اپنے اپنا دماغ خراب کرنے کی بجائے سر میں درد کرنے کی بجائے تسبیح نکالو کچھ اور کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کے نبی پر درود بھیجو وقت کا استعمال کرو بیٹھے ہو ٹریفک میں آرام سے ٹھیک ہے وقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے نا ہاں جمعہ کے دن خصوصا اللہ کے نبی وسلم پر درود بھیجنے کی کثرت جو ہے وہ پسندیدہ ہے یہ مشکل ہے اصل کام یہی ہے اس لیے اللہ میاں آگے بتا رہے ہیں لکیلا تصوف یہ محض عقیدے سے پیدا نہیں ہوتا یعنی یہ جو ہے نا یہ حال سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے رہ گیا اس پر افسوس اس طرح کا نہیں ہے جو مل گیا اس پر اترانا نہیں ہے خوشی نہیں ہے کیوں دونوں صورتوں میں پتہ ہے میرا یعنی اصلاً اللہ کی طرف سے ہے برائی آئی ہے تو استغفار کروں گا میں لیکن یہ جان کے کہ یہ برائی ٹل نہیں سکتی تھی اور اگر مجھے کوئی شے ملی ہے تو وہ میرے کمال کی وجہ سے ہے نہیں تو لہذا افرح اور اترانے کی ضرورت نہیں <تصفح> بات واضح ہے نا تو یہ ہے اب آپ کیا کہہ رہے رضوان صاحب نہیں ذہن میں بھی ایسا مسئلہ نہیں تو جار رہی ہیں ہاں دیکھیں اس میں جو آپ نے نتیجہ نکالا نا وہ بھی کیا خلاصہ ہی ہے یعنی جب آپ نے کہا کہ اللہ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے تو اب اس باہر ہونے کی کیفیت کو ہم جان نہیں سکتے لیکن جب آپ نے کہا کہ اللہ باہر ہے اور اس کے لیے تو گویا آپ نے فرض کیا اگر میں اس کسی چیز سے باہر ہوں گا تو میرے لیے کس طرح چل رہا ہوگا تو وہ ہے میں سب کو دیکھ رہا ہوں ایک ریل یوں چل رہی ہے سمجھا رہی یہ صرف تقریب کے لیے تو میں بیان کر سکتا ہوں لیکن اللہ سبانہ تعالیٰ کی زبان و مکان سے باہر ہونے کی حقیقت اس سے بھی ماورہ ہے تقریب تقریب علاف ذہن کے لیے یعنی ذہن کے قریب کرنے کے لیے باقی جب آپ نے یہ دیکھیں اس میں فیلسی یہی ہوتی ہے جب اپ نے سوچا نا تو پھر اپنے آپ کو ایک محدود وجود رکھتے ہوئے سوچا کہ میں باہر ہوں ٹھیک ہے اور کہا کہ پھر کیا ہوگا جیسے میں ریل چل رہی ہے ویڈیو دیکھ رہا ہوں اس طرح وہ سب ہو چکا ہے اس میں سمجھ اللہ سبحانہ و کا کائنات سے جو تعلق ہے نا اس کی کوئی مثال ہمارے سامنے محسوسات میں نہیں ہے کوئی مثال نہیں ہے ہے کوئی مثال خالق اور مخلوق کے تعلق کی نہیں ہے لہذا جو بھی آپ فلسفہ بیان کریں گے جو بھی فکر بیان کریں گے وہ اصلاً اس تعلق کو بیان میں مثال کے طور پہ جیسے وادت اور وجود کا اس میں بیان آیا میں وعد الوجود کو مانوں یا نہ مانوں یا مجھے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے لیکن ان دی اینڈ وہ کام کیا ہے وہ قدیم اور حادث کا تعلق بیان کرنے کی ایک کوشش ہے کہ کیا ہے بیچ میں سمجھ آ رہی ہے جو صحیح عقیدے میں ایک ریئلائزیشن آپ کو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسانی فکر چاہے وہ وعدت الوجود کی شکل میں بھی بہت اعلی دماغوں تک پہنچ گئی ہو یہ نوعیت پھر بھی بیان نہیں ہو سکے گی وہ انسان کے بیان کے بس کی بات نہیں ہے نہ جاننے کے بس کی بات ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کی حقیقت پر منحصر ہے اس کو جاننا تو چاہے وہ بہت بڑا دماغ ہو جس نے سے وجود بھی بیان کیا ہوگا یا چاہے جیسا مرضی کشف اور ذوق ہے پھر بھی یہ تعلق آپ نہیں بیان کر سکتے کسی بھی صورت میں خدا اور مخلوق کا تعلق بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو لہذا یہ سارے مباحث جو ہے نا انڈین جو ابھی جیسے آپ نے پوچھا کہ خدا کے لیے پھر کیسا ہے سب کچھ ہم خدا نہیں ہمیں نہیں پتا کیسے خلاصہ یہی ہے اس کو. بھی جاننے سے کیا مراد یعنی اس کو, اس تعلق کو جاننا بھی ممکن نہیں. یعنی جاننے براد... سے مراد ہے اپنی ہماری مینٹل کیپیسٹی میں محسوس یہی ہوتا ہے کیوں ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس کو جاننا خدا کی صفت خلق اور صفت باری اس کو جاننے پر منحصر ہے یعنی اس کی حقیقت جاننے پر منحصر ہے ایک ہے اس کو جاننا کہ خدا نے آدم سے پیدا کیے تو ہم جانتے ہیں لیکن اگر آپ اسی کو کھولیں تو آدم سے پیدا ہونے کی شے کیسے پیدا ہوتی ہے سمجھا رہیے کہ نہیں سے کیسے شے پیدا ہو نہیں سمجھ میں آتا نا تو خدا کی صفت اور ذات کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے یہ بات طے ہے نا تو نہیں جان سکتے جب یہ بات طے ہے تو لہذا یہ کہنا کہ ہم اس کی حقیقت جان س... نہیں جان سکیں گے یہ اہل سنت کا جمہور کا مسئلہ ہے امام راضی نے قول یہ بھی نقل کیا کہ خدا کے وجود کی حقیقت جانی جا سکتی ہے عقل و فکر کے نتیجے میں نہیں اللہ کسی کو بتا دے نمجھا لیکن آپ اپنی منٹل کیپیسٹیز اور قدرات کو استعمال کر کے خود پہنچ جائیں بس کی بات نہیں اور یہ سب کچھ کیا ہے چاہے وہ آدھا عقلی ہو آدھا ذوقی ہو جو بھی ہے وہ ان اندینڈ اس محاولہ کیا ہے ربط الحادث بالقدیم اش العلاقہ بین الحادث والقدیم لَا نَسْتَطِعَن نُحَدِّدَ مَا هِيَتْ هَذِهِ الْعَلَ یعنی ہم خود اس کا ایک جز ہے نا مخلوق ہے ہم نہیں بتا سکتے لیکن جن علماء نے کہا نا خدا کی ذات اور ماہیت کی حقیقت تو کنہ نہیں جانی جا سکتی انہوں نے اس میں کوئی استثنا نہیں کیا اس میں کسی قسم کا کوئی استثنا نہیں کوئی استثنا نہیں ہے اس استثنا سے مراد ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی معرفت میں مستقل بڑھتے چلے جائیں گے اگر حقیقت و ماہیت تک پہنچا پہنچ جائے انسان تو وہاں تو رک جائے گا اور خدا کی ماہیت و حقیقت نہیں پہچانی جا سکتی نا لہٰذا خدا کی معرفت ابادن جاری رہے گی خدا کی معرفت میں ابادن اضافہ ہوتا رہے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ابدن اضافہ ہوگا اس کا ہم تخیل نہیں کر سکتے لیکن وہ بھی ابدی اضافہ ہے اس میں خدا کا قرب ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یار میں نے مثال دی تھی نا کہ دو بندے ہیں ایک جو ہے وہ ایک کی رفتار پہ چل رہا ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کہیں ایک لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار پہ چل رہا ہے مثلاً یہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار جو بھی ہے اس کی رفتار پہ تو دونوں ہیں تو استمرار دونوں میں ہمیشہ استمرار رہے گا لیکن ان دونوں میں ہر لہجے ہر ثانیہ ہر سیکنڈ کے اعتبار سے کتنا بود ہوتا چلا جا رہا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن دونوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا وہ دونوں ابدی معرفت میں اللہ کی بڑھ رہے ہیں تو ابدیت سے یہ نا سمجھیں کہ تصاویر تسا... تسا... ہے مستقبل میں جو انفائنائٹ ہوتا ہے اس کا وجود نہیں ہوتا اس لیے اس میں تصاویر یعنی اس میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ویسے جو انفائنائٹ ہوں گے ہم بتاتے ہیں کہ ماضی میں انفائنائٹ کا وجود اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس سے بہت سی چیزیں لادیماتی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک انفینائٹ بڑا ہے ایک انفینائٹ چھوٹا ہے سمجھا رہی مثالیں دیکھے لیکن مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ مستقبل میں انفائنائٹ کبھی بھی وجود میں نہیں آتا میتھمیٹکلی نہیں آ سکتا سیدھی سی بات ہے تو لہذا اس میں ابدیت ہے ابدیت کا مطلب ہے عدم انتہا ہے لیکن اس ابدیت کے مرحلے میں جس مرحلے پر بھی کوئی موجود ہوگا وہ اپنی ابتدا سے لے کر وہاں تک متنہی ہی ہوگا تو انسان کے لیے غیر متنعی وجود ہو ہی نہیں سکتا اور انسان کے لیے غیر متنعی معرفت بھی نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں لیکن ابدن اس میں اضافہ ہے ٹھیک ہے ابدن اس میں غیر متناہی نہیں ہے تو اضافہ ہے <تصفيق> متنہی پر اضافہ خود جو ہے وہ ایک اس کی وجہ سے متناہی کا غیر متناہی کا انکار ہو جائے گا غیر متناہی تو اضافہ کیسے ہو رہا ہے غیر متناہی متنہی تو اضافہ کیسے ہوگا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو اس طرح سمجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت محجوب ہے سب سے لیکن کبھی بھی اس میں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم سے بھی محجوب ہے تو نبی سے بھی محجوب ہے لہذا وہی جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے اس سے سمجھ لیں نبی کا حجاب اگر ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ ان کی نوعیت سے ہے جیسے اللہ کے نبی صرمہ ان لنٰ کل بھی میرے دل پہ حجاب سے آ جاتا ہے وہ اِن اسطف اللہ ربی کلن صبع امیت امرہ ٹھیک ہے تو وہ سیدھی سی بات ہے قیاس نہیں کر سکتے آپ کسی بھی صورت میں ہم اپنے آپ کو صحابہ پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ کچھ لوگ امام غزالی نے فرمایا کہ جب یہ لوگ قیاس کرتے ہیں نا اپنے آپ کو کہتے ہیں فلاں کو دیکھا جب وہ یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس ایک کپ ہے تو آپ نے دیکھا سمندر کو اس میں گندگی ڈالی جاتی ہے اور وہ گندگی بھی سمندر پاک کر دیتا ہے سمندر ناپاک نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی وہی پانی ہے تو میں بھی اس میں گندگی ڈال دیتا ہوں میرا بھی پانی لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا پانی اتنا سا تھا وہ سمندر سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کا ضرف اتنا سا ہے وہ سمندر ہے وہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس میں جو کچھ جا رہا ہے وہ پاک ہو رہا ہے اور آپ کا پانی وہ ہے کہ جس میں نجاست جائے گی چاہے وہ اتنی سی بھی ہے اس پانی میں اتنی سی بھی نجاست ہے وہ ناپاک اس کو کر دے گا تو پھر کہتے ہیں فلا یو قاسو الحدہ ملائکہ کو حدین حد یہ جو لوہار ہوتے ہیں ان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد یہ فرماتے ہیں فلاح یقاص الملائکت بالحدین تو کجائیے یہ کہ وہ ملائکہ سے بھی سب سے افضل سمجھا رہی نہیں افضل الخلق ہو تو لا الاَقاس وہاں قیاس ویاس کا کوئی دخل عمل دخل نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو اس لیے یہ سمجھیے کہ الجزو یا دونوں ٹھیک ہے الجزو کے ذاتی ادراک تو یہ اصول ہے ذات کے ادراک سے آجز آ جانا ہی ادراک ہے بات ہے تو حقیقت و ماہیت کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے بلکہ وہاں تو ماہیت ہے ہی نہیں منطقی اعتبار سے ماہیت کا وجود نہیں ہے کیوں ماہیت کا وجود نہیں ہے ماہیت جو ہے وہ جنس اور فصل سے طے ہوتی ہے نو کو ماہیت کہتے ہیں تو جنس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر جنس اعلی ہوگی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اللہ تعالی مقولات اشرا جس کو ٹین کیٹیگریز کہتے ہیں منطق میں اس سے ماں جوہر اور عرض اور عرض کے اندر نو صفات اس کو کیا کہتے ہیں مقولات عشرہ تو مقولات عشرہ نہ اللہ جوہر ہے نہ عرض ہے جب جوہر اور عرض نہیں ہے تو نہ جنس ہے نہ فصل ہے نہ نو ہے نہ کچھ ہے سمجھ رہی ہے عات خمسہ میں سے بھی نہیں ہوں وجود ٹھیک ہے کہ نہیں تو لہذا وہاں آپ اعتراف کریں کہ یعنی کیا کہیں جو کہا دیز میں لا نحصي عليك تو ویسے ہی ہے, ہے ما کا حق اور عبادت و ماں عرف نا کا حق اور معارف تک اور بعد نے کہا یہ حدیث ہے ہی نہیں لیکن بہر میں وہ درست ہے یہ تقدیر کے معاملے میں جو چیز ہم بحث کر رہے ہیں تقدیر میں کچھ نوگو لوگوں بھی تو ہیں جن کے بارے میں مرخال ہے یہ جو ابھی میں نے بیان کیا نوگو ایریا کا ہی بیان تھا ہاں یہی میں بیان کر رہا تھا کہ چونکہ تقدیر کا مسئلہ بھی اللہ کی صفت ارادے کی حقیقت پر منحصر ہے بالکل. تو لہذا نا بس اس میں ایک احتیاط کریم جو لوگ بیٹھے ہوئے حل کر رہے ہوتے ہیں نا بآسانی تقدیر کا مسئلہ بڑا آسان ہے آج تک لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آ سکا میں بتا دیتا ہوں کہ حل اس کا کیا ہے وہ <laughs> ان سے ذرا خبردار رہی ہے. مسئلہ اس طرح ہے ہی نہیں کہ جو جتنی آسانی سے یہ حل کرتے ہیں پر اتنی آسانی سے حل ہوتا ہے تو پھر اس میں پریشانی کی بات کیا تھی اچھا وہ جب اتنی آسانی سے حل کرتے ہیں تو جو بتا رہے ہوتے ہیں وہ تقدیر نہیں ہوتی ہے کچھ اور ہوتا ہے یعنی yani اس میں سے کچھ آدھا حذف کر کے جو حل نہیں ہونے والی شہر نا وہ نکال دیتے ہیں پھر کہتے ہیں دیکھو حل ہو گیا اس طرح حل ہوتا ہے حل تو اس وقت ہوگا جب آپ تقدیر کو مانے اسی طرح جیسے ماننے کا کہا گیا پھر حل کر کے دکھائیں ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوتا بہت لمبی چوڑی تحریر لکھ دی جاتی ہے یوں آگے پیچھے اوپر نیچے کہانیاں ڈال کے بات وہیں وہیں ہوتی ہے <laughs> بہرحال تو یہ اس کو یوں سمجھنے والا ہے فی انفس <انفوسیکم> یعنی یہ مصیبت دیکھیں مصیبت دو ہی قسم کی ہو سکتی ہے نا یا انفسی یا آفاقی دونوں کہہ دیے فل عرص براد ہے آپ کی ذات سے خارج میں اور فی انفس سے براد ہے ذات کے اندر کوئی تیسری مصیبت ہے نہیں ٹھیک ہے یا انسان کی ذات سے متعلق ہوگی یا انسان کی ذات سے خارج ہوگی تو کیا فرمائے ما اسمتر اللہ فی کتاب اللہ, اللہ فی کتاب میں معذوف کیا ہے جو خود کتاب بتا رہ یعنی اللہ مکتوب الفی کتاب کیوں کتاب کے اندر مفہوم کیا ہے لکھے جانے کا تو کتاب میں کیا ہے لکھا ہوا ہے یہاں وہ احادیث علماء کوٹ کرتے ہیں جو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے ما ہوا کا کیا فرمایا اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب فقال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه ہر چھوٹی چھوٹی تفاصیل جزئیہ بھی مكتوب ہے ہر شے کتب ان في کتاب من قبل ان نبرئها قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں برا یا برو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے بار بھی اس سے بس ہا کی ضمیر کے بارے میں اختلاف ہے نے کا زیادہ کمی بات یہ کہ اس کو قریبی مرجے کی طرف لوٹائیں دو مرجے ہیں نا ہا کی ضمیر کے قریبی مرجہ کون ہے رضوان صاحب ہا کی ضمیر کا قریبی مرجہ کون سا ہے انفس اور بعید کا مرجہ کیا ہے مصیبت یعنی یا تو یہ ہے کہ ملقبل قبل اس کے کہ ہم نفوس کو پیدا کریں وہ مصیبت لکھی ہوئی ہے یہ بھی ہے کہ قبل اس کے کہ ہم مصیبت کو پیدا کریں وہ مصیبت لکھی ہوئی جی اب پوچھیں کتاب میں جو کے ذہن میں ہے یہ جو کتاب کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا لکھی ہوئی شکل میں ہونا مجھے نہیں مانگا مجھے نہیں مانگا سیدھی سی بات ہے یہاں آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو, جو اللہ نے مراد دی اس شان کے مطابق وہ لکھی ہوئی اسی طرح کی شے ہے یا فزیکل ہے یا کیا ہے وہ سب باتیں متشابہات میں سے لیکن آپ نے ماننا یہ ہے کہ اللہ میں نے کہا ہے کہ چیزیں لکھی گئی ہیں تو لکھی نہیں ہیں باقی اس کی تفصیل منا نہ جائے کہ کس طرح لکھی گئی ہیں کہ نہیں جیسے آپ کئی دفعہ بول دیتے نا میرے دل میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس طرح سر تو دل میں لکھی جانی سے مراد کئی دفعہ آپ کچھ اور لے رہے ہوتے ہیں تو بہرحال ایک شے لکھنے سے مراد جو ہمیں واضح طور پر سمجھ آ رہی وہ کیا ہے کسی شے کا طے ہو جانا کتبہ علی کو مسیام اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہیں لکھا گیا ہے کہ کت سیام جو ہے وہ تمہارے اوپر یوں کر کے کتبہ علی کو مسیام کا مطلب یہ شے طے ہو گئی ہے فرض قرار دے دی گئی یہاں سمجھنے کے لیے بھی کچھ نہ بولیں سمجھیں بس اتنا کہ ہر شے طے ہے اور اللہ نے لکھی ہے کیسے لکھی ہے یہاں کہیں لا اجری کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم سمجھاتے سمجھاتے کہیں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں یہ سمجھانے کے بھی بڑے مسائل ہے ٹھیک ہے صحیح بتا رہا ہوں سمجھاتے سمجھاتے پھر مثال اور اس طرح اس سے چیزیں جو ہے وہ زیادہ گنجلک سی بھی ہو جاتی ہیں اور اپنی حقیقت سے نکل بھی جاتی ہے بہرآلہ ان عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ان کا میں اشارہ کتابت قبل بھکویں ہی یعنی ہر شے کی کتابت اس کے وقوع سے پہلے یہ اللہ پر آسان ہے ان نزاری اللہ یسیر لکیلا سع لکیلا ٹھیک ہے کئی جو ہے وہ حرف نصب ہے اور مزدری ہے اگر خالی کئی آ جائے تو پھر کہتے ہیں وہ علت کا بیان بھی ہوتا ہے خالی کئی آ جائے لیکن اگر لی کئی آ جائے تو پھر کئی علت کا بیان نہیں ہوتا اس لیے کہ دو تالیلات ایک لفظ پہ جمع نہیں ہوتی اب لی کئی لام کیا ہے لام لام علت ہے لام کئی اس کو آپ کہتے ہیں اور کئی کیا ہے حرف نصب اور مزدری حرف نصب اور مزدری کا مطلب یہ ہے کہ وہ مظاہرے کو جو ہے وہ مزدری معنی میں لے جائے گا لکھائی لا تع سو کیا سے. سے گردان کریں گے تو یا سع اور تع اور میں نے شاید بتایا تھا کہ اسی سے لفظ اسوا بھی ہے یعنی لفظ اسوا بھی اس مادہ یہی ہے کیونکہ اسیا کہتے ہیں افسوس کرنا آسا یو آسی کہتے ہیں محاست کس کو کہتے ہیں غم گساری کرنا غم گساری کرنا تو عسوا کہتے ہیں جس سے غم گساری اسوے کے لوی ہے جس سے غم گساری ہو غم گساری کا کیا مطلب ہے عسوا بننے کے قابل صرف وہی ہستی ہے کہ جس کو غم میں بھی اسوا بنایا جا سکے اگر جس ہستی کو غم میں عسوا نہیں بنایا جا سکتا وہ عصوہ بننے کے قابل اور لائق نہیں ہے مت واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسوا اس لیے آپ دیکھیں اسوے والی آیات بھی کہاں نادل ہو رہی ہیں خوشی کے سیاق میں غم کے غم غزوہ احذاب کا بیان ہے پتھر پیٹ پر باندھے ہیں اور شدید پریشانی ہے بھوک ہے اس میں فرمایا فی رسول اللہ اس وطلا تو فر رسول اللہ اس وط السان یت اس بھی یت اس کسی کو کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا تھا کسی مادے سے تسّی بھی کیا ہے القتدا سمجھا رہی ہے کہ نہیں کسی کے پیچھے چلنا لیکن کس کے پیچھے چلنا جس کے پیچھے چل کے غم گساری ہو, تأسا کا مطلب یہ فرمایا لکی لا تسلام فاطہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے کیا ہوا فاتو فوتن رہ جانا وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے وہ صنعت پر کلام ہے اس کے کہ ابن آدم اتلبنی تجدنی اے ابن آدم عدیث قصی کے طور پہ مجھے تلاش کرو مجھے پالو گے اتلبنی تجدنی فن وجت تنی وجت تک شعیح و ان فط یا دونوں ٹھیک ہے وہ ان فتق فاط کا کلو شعیع ٹھیک ہے اگر میں تم سے رہ گیا تو تم سے ہر شے رہ گئی یعنی اگر تم مجھے نہ پا سکے تو کسی شے کو نہیں پایا تو فاتح یا فتح رہ جانا اسی سے ہم کہتے ہیں فوت ہو جانے کا مطلب ہے رہ گیا ہے نہیں استعمال کر لیتے تو فاطنی ادرس مسل میں آ رہا تھا فاطنی ادرس تو درس کیا ہے فوت ہو گیا ہے درس فوت ہونے سے کیا مراد ہے رہ گیا تو لکھ فاطکم نہ افسوس کرو اس پر جو تم سے رہ گیا وہ الا اس کا اتفی تصو پر ہے اور نہ اتراؤ میں نے بتایا تھا کہ فر فری جو ہے وہ ایک سے زیادہ معنی میں آتا ہے کئی دفعہ نعمت پر اطرا نے نعمت پر خوشی کے لیے آئے تو وہ محمود خوشی ہے اور اگر نعمت کی بجائے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے خوش ہو تو وہ مضموم ہے جس کو اترا نہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فرح ہونا چاہیے بفغل اللہ قل بفل اللہ وبرحمتی ہی فبیض تو ادا کان الفرح فرحان فرح مضمون تو یہاں کس مضموم کی فراخ کی بات ہو رہی ہے فرح مضمون بولا باقی اس پر خوش ہونا کہ اللہ نے نعمت دی اس پر خوشی بھی ضروری ہے سمجھ آ رہی ہے یعنی اللہ میں آپ کو نعمت دے آپ کا میں خوش نہیں ہوتا یہ تو تکبر ہے تو تفرحو کا حکم اللہ نے دیا ایک جگہ میں نے جب جواہد پڑھی ہے قرآن مجید کے متعلق رحمتی ہی فبی ضعلی کا فلی افراہ اور قارون کو کیا کہا خوش نہ ہو کیونکہ قارون کیا کر رہا تھا کہہ رہا تھا اس کو کیا کہا يحب۔ فرحین یا فراح ولا قوتی ہی سمجھ آ رہی ہے بس اس طرح سمجھیے تو للا جس کو مل گیا کوئی شے اور اس وہ خوش اس بات پر ہوا کہ دیکھو میں نے کیسے لیا وہ فرح قارونی فرح ہے اور اگر وہ خوش اس بات پر ہوا کہ اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا اور میں اہل نہیں تھا اور مجھے دے دیا تو یہ فرح ایمانی فرح ہے تو یا تو فرح ہوگی قارونی یا ہوگی ایمانی ادوالے ہو رہی ہے کہ دونوں کا ذکر قرآن مجید میں پایا جاتا تو ہماری اکثر نوزب اللہ فراب قار قارونی ہوتی ہے نہیں اللہ کے فضل تو ہے لیکن میری محنت بھی دیکھو میری کوشش بھی دیکھو میں نے راتیں جاگ کے گزاری ہیں اور میں نے بڑی محنت کی ہے اور تم سمجھا رہی تو آخر مجھے ملا ہے اس کے اندر اس نے تھوڑی سی قارونیت کی امیزش کر لی ہے تھوڑی سی قانونیت کی ہاں نہیں ایسے ہی ہے یا تو بالکل خالص قانونیت ہوگی یا بالکل خالص ایمانیت ہوگی یا آمیزش ہوگی آمیزش میں یا قانونی غالب ہوگی یا ایمان غالب ہوگا تو ہمارے ہمارے لیے تو کمال یہی ہے کہ بس ایمان غالب ہو جائے قانونیت جو ہے وہ بیس تیس فیصد رہ جائے تو بس ٹھیک ہے یہ بھی کمال ہے نہیں صحیح بات ہمارے تو بڑا مشکل ہے کہ میں نے محنت کی اور پھر بھی میں کہوں کہ اس میں میرا سرے سے کوئی کمال نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے <laughs> یعنی یہ تو بڑا مشکل کام ہے sir, ایک بڑا بولا وہ تو جدید اصطلاح ہے نا سیلف میڈ تاریخ ہمیں ان کو یہی کہ ان کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے جن بے نے محنت کر کے ہاں یہ نہ ہو کہ ہم ساری رات سے سو سو کی گزار دی فلاں نے محنت کر کے کچھ حاصل کر لیا ہے تو ہمیں کچھ میری سیلف میڈ تو ایسی سرمایہ داریت کی صلاح وہ کئی دفعہ حسد کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اسے لیکن اس یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھتا ہے اس یہ سمجھنا چاہیے ہمیں ضروری نہیں کہ جا کے اس کو باور کرائیں باور کروائیں آپ اگر واقعی اس سے زیادہ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے پھر باور کروائیں لیکن اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے اور فلاں نے محنت کر کے کچھ حاصل کیا نہ میں جا کے کہوں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے پھر ذرا تھوڑا سا اس میں شرم بھی آنی چاہیے انسان کو ہاں لیکن اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ ہے تو آپ اس سے کہیں کہ بھئی نہ اس میں میرا کمال ہے نہ تمہارا کمال ہے اور اسے بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کا سرے سے کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ اللہ ستر شا و دق ولافرق ولا و بیما اتحکم اس لیے دیکھیں نا آگے کہہ بھی دیا یہ نہیں ولا تفراق و بیما علیہ بما, علی بما آتا اس نے تمہیں دیا ہے نا تو زیادہ چوڑ چوڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ اپنے اندر نہ ہوا نہ کرو اس کو کہتے ہیں عربی میں فلان ین فخوفی نفسی ہی یعن فوفی نفسی کا مطلب اس طرح غبارے میں یون فف البالون اسی طرح وہ اپنے اندر پھونک بھر بھر کے اپنے آپ کو کیا جائے اتنا نا ہو جانا کہ پھٹی جاؤ یعنی ہوا بھر بھر کے تو بما ان اللہ فرمایا لا يحب كل مختال فخور فخور وہی ہے فول کے وزن پہ جو اللہ یف تخیر ٹھیک ہے میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے فخر ہوتا ہی ہے جب اس کی نسبت اپنی طرف کی جائے مختال کیا متکبر مختال کیا ہے متکبر اسی سے کھویا لا ہے اسی سے کیا ہے کھویا لا جیسے اللہ کے نبی صحیح نے فرمایا منجر رسو بہ لم یم زور اللہ لم یم زور اللہ الیہہی امل قیامہ و کما کو نبی و صلی اللہ علیہ وسلم تو کپڑا ادار سے نیچے لٹکانا خیالہ تکبر کے ساتھ اسی طرح کیا فرمایا کیا ہاں اصل میں جو مختال ہے اس کا مادہ کیا ہے خایا لام خ... خایا لام اختالا اختیال ہاں گھوڑے کو بھی کہتا ہے اختالا اختیال کیا مادہ ہوا خایا لام خایا لام اختیالا تو خیل کی گھوڑے کی چال بھی متکب نہ ہوتی ہے گھوڑے کی چال تو لہٰذا لا بھی اصل میں ایسی چال ہے جو گھوڑے کی چال سے متشابہ ہے جس میں وہ اکڑ ہے سمجھ آ رہی ہے اچھا بعض نے کہا کہ اصل میں خیال بھی اسی سے کیا خیال اس کو آپ کہتے ہیں امیجینیشن مثلا وہ بھی اسی سے ہے تو مختال کون ہے الدیت خیل النّو کبیر سمجھ آ رہی یت خیل النّو کبیر ولاکن لئی سا فی حقیقت المن لفظ کے اندر علاج ہے یعنی یعنی یہ مفہوم ہے جو بھی اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنے بل پہ کچھ حاصل کیا وہ صرف اس کے خیال میں ہے اس خارج میں حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ وہ بس تو خیال کا مادہ بھی اسی سے اور ہوتا کیا خیال تکبر ہمیشہ خیالی ہوتا ہے اس سے کیا پتہ چلا تکبر ہمیشہ خیالی ہوتا ہے خیالی سے کیا مراد ہے اس کی خارج میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے لہذا تکبر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے تکبر جو ہے وہ آفات علم میں سے سمجھا رہی انہوں نے یہ بیان کیا جب تکبر کا بیان کیا نا تو انہوں نے کہا کہ یہ آفات علم میں سے یعنی علم کی خرابی یعنی تخیل ہے نا خلاف حقیقت شے کو فرض کر رہا ہے وہ یہ کس کی خرابی ہے یہ علم کی خرابی ہے نا سمجھ آ رہی ہے تو وہ تکبر،, تکبر علم کی خرابی ہے تو لہٰذا مختال کیا ہے من الخیال تو یہ بھی پتہ چلتا کہ علم ہے تو یعنی جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا تکبر ہمیشہ خیالی ہوگا تو یہی علاج ہے نا تکبر کا تکبر کا علاج یہی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں ہوں نہیں بس یہ علاج ہو گیا <laughs> سمجھ آ رہی ہے یہ علاج ہے یکفی عموماً ایسے ہوتا نہیں کہ مطلب میرے اندر تک تو میں کبھی بھی بالکل نہیں لیکن اگر آپ انٹراسپیکشن یا غور کریں گے تو نظر بھی آ جاتا پیچھے چڑ نظر, نظر آ جاتی ہے ہاں بالکل یعنی او وہ جو خارج و سندوق تھنکنگ ہوتی ہے نا عربی میں اس کو کہتے ہیں تفکیر خارج السندوق خارج آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ جس کو کہتے ہیں تو خارج سدوک کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں ذرا یوں کر کے ہو کے ارے محاسبہ جس کو کہتے ہیں حاسبو انفسکم قبل ان تو ہا حضرت عمر نے کہا نا رضی اللہ تعالیٰ کہ محاسبہ کیا کرو اور محاذبے کا مطلب کیا ہے جیسے آپ صلف کتاب الرعایا پڑھیں حارث المحاسبی علیہ الرحمہ کی وہ آپ کو بتائیں گے کہ صلف جو ہے وہ ہر وقت ان کا مراقبہ واقعی بہت شدید تھا یہ کام کیوں کیا اس میں نیت کیا حاضر ہو ہے تمہاری نیت حاضر نہیں ہوئی تو نہیں نیت ہی پر کتاب کتاب الرعایا جو احیاء العلوم کے مسادر میں سے ہے العلوم کے چند مساجر ہیں انہوں میں ایک بنیادی کتاب کتاب الرعا ہے اور دوسرا مصدر ہے قت القلوب ابو طالب المکی علیہ الرحمہ کی یہ امام صاحب کے ساتھ تھیں دو کتابیں جب وہ نکل گئے اپنے ازلت میں تو لہذا علماء کے اقوال صرف صالحین کے اقوال یا تو کتاب الرعاء سے ہوتے ہیں یا ابو طالب المکی کی قوت القلوب سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی قوت القلوب بڑی کتاب ہے دو جلدوں میں اے احادیث بھی وہیں سے ہوتی حدیث بھی ایک لیکن وہ اور بھی فضائل کی کتاب ہے جیسے نوادرالرسول حکیم ترمزی علیہ الرحمٰن بہت بڑے بزرگ تھے نوادرالرسول ان کی کتاب ہے پھر عمارفت اخبار الرسول اس میں احادیث ہوتی بہت ضعیف ہے لیکن صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن اس پر امام حکیم ترمزی کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ بہت زبردست ہے یہ بہت خاص کتاب ہے حکیم ترمیزی جو تھے امام ترمیزی کی بات نہیں ہو رہی حکیم ترمیزی وہ بہت بڑے صوفی بزرگ اور اللہ علیہ شمار ہوتے ہیں ان کی بصیر وہاں سے بھی بہت استفادہ ہے ٹھیک ہے امام صاحب لیکن اصل کمال تو امام صاحب کا اپنا ہی ہے اس میں اللہ کے فضل سے کہ انہوں نے وہ چیزوں کو جمع کیا اور کس طرح اس کو جوڑا ہے یعنی اہاء العلوم جیسی کتاب اسلامی تاریخ میں نہیں لکھی گئی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے یہاں تک ایک بڑے عالم کا قول یہ ہے کہ اگر تمام کتابیں وخصد ہو جائیں قرآن و حدیث کے سوا اور صرف اہاء العلوم باقی رہ جائے یکفی وہ کافی ہے ایہ العلوم ٹھیک ہے تو اہیاءعلوم چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے لیکن محروم ان لوگوں کی جنہوں نے لوگوں کو اہیاء العلوم سے توڑ دیا انہوں نے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک کتاب نہیں ہے ٹھیک کتاب نہیں ہے تو ان لوگوں نے کیا لکھا ہے بہرحال تو وہ بہت عجیب و غریب کتاب ہے احیاء علوم الدین اور اس کو پڑھ کر ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور اس کو پڑھ کے مشکل ہے کہ مطلب کہ انسان جو ہے اس کو پڑھے اور پھر اس کو پریشانی نہ ہو اپنے بارے میں مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے لہذا کہتے ہیں لا یا الا مرید الآخرہ اس پر دوام جو بھی اختیار کرے گا احاال پر تو وہ مرید الاخرہ ہے اسلح کیونکہ وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے لا المرید الآخرہ اہلوم پڑھنی چاہیے روزانہ آپ دو صفحے پڑھیں تین صفحے پڑھیں معمول بنائیں کہ روزانہ اہٰ علوم میں سے کچھ پڑھ لیں دس منٹ سوتے پہ پڑھ لیں پندرہ منٹ پڑھ لیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں اس کو مرشد بنا لیں جس کو زندہ مرشد نہ ملے اس اس کو مردہ مرشد سے کام چل سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہ مردہ نہیں ہے فاہل فا العلملی کیا ہے وہ شعر اس میں فرمایا کہ وہ اجشام قبور قبل القبور و العلم علم في پتہ نہیں ماتو قبل احل الجہلی ماتو قبل واهل اہل العلم اح واتو اس طرح کا بھی شعر ہے اور بھی کوئی شعر ہے وہ اہل العلم احا و ماتو تو وہ تو اصلا زندہ ہے اس طرح محجوب کے بارے میں بھی کسی ہاں لیکن اصل میں آپ کش محجوب بہت اچھی کتاب ہے تظہری بات ہے اس میں لیکن کچھ مسائل بھی کچھ کہتے ہیں اصل میں آپ امام غزالی کون ہیں شریعت کے بھی انتہا پر پہنچے ہوئے عالم ہیں نا سمجھ آ رہی فق کے اور اس کے کلام کے اور ہر منطق کے اور علوم شریعہ کے اور پھر جب وہ صوفی بعد میں نے تو علوم شریعہ میں تمکن حاصل کیا انہوں نے تو لہذا وہ آ... صاحب علم ہے سعیدنا علیوری بھی یقینا لیکن ظاہری بات ہے اس کتاب کا کوئی ایاء علوم سے تقابل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں کوئی امکان نہیں ہے دور دراز کا بھی کہ وہ تقابل ایاء العلوم سے ہو العلوم جو ہے وہ ایک الگ سلسلہ ہے آج تو گیارہ دس تک نا کون سی آیا تھا <تصفيق> اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله يتوفى الانفس حين موتها واللتی لم تمت في منامھا فيمسک اللتی قضا علیھا الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق الله العظیم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 الكلام كلام الموجز في هذه المساله فعليكم بقراءه تفسير هذه الايه من التفسير الكبير للإمام الرازي وهناك كتاب له ايضا مخصوص على هذه المساله وهو كتاب الروح كتاب مختصر ولكنه مفيد جدا للإمام الرازي وهناك كتاب آخر كتاب الروح الذي هو مشهور جدا هو كايش كتاب الإمام ابن القيم عليه الرحمن وهو كتاب أكبر من كتاب الروح للإمام الرازي وكلاهما بالعربية أما كتاب ابن قيم فربما ترجم إلى الأردية والله عالم أنا لست متأكدا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أي الروء الأخرى التي لم يقضي الله سبحانه وتعالى عليها بالموت فان هذه الروح ترجع الى بدن الانسان وهذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي ذكرناه بالامس بسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفع ان امسكت نفسي فغفر لها وان ارسلتها اي ان ارسلتها الى الجسد مره اخرى فاحفظها بما تحفظ به الصالحين ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ايش معنى قوم يتفكرون فيستدلون بالبعث بعد النوم على البعث بعد الموت اليس كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اول خطبته ماذا قال والله لا تموتن كما تنامون ثم لا تبعثن كما تستيقظوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه النوم بالموت وشبه اليقظة بالبعث يوم القيامة كذلك؟ فهذا هو معنى التفكر لأن التفكر بمعنى الاعتبار وهو عبور من شيء إلى شيء آخر عبور من محسوس إلى معقول أو عبور من معلوم إلى مجهول هذا هو الاعتبار والتفكر أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا أولو أي أتعبدون هذه الآلهة ولو كانوا لا يملكون الشفاعة أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لماذا قال لله الشفاعة جميعا مع نعرف ونعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سيشفعون يوم القيامة أليس كذلك؟ وكذلك الشهداء والعلماء كلهم سيشفعون ولكن الشفاعة في حقيقتها ليست إلا لله سبحانه وتعالى لأن الشفاعة لها ماهية وإيش ماهية الشفاعة؟ أنك تذهب إلى فلان وتخبره عن رجل الذي هو لا يعرفه أليس كذلك؟ فهل هذه الماهية؟ له هذا لا يمكن في حق صلی على حقیقہ اما الشفاعة التي نثبتها فهی شفاعة تشریف اللہ سیشرف النبی والعلماء والشهداء لکی يشفعوا في حق من يؤذن لهم بالشفاعة أليسا كذلك ولذلك في بعض المواضع في القرآن اللہ قد نفت شهادة مطلقا نفت شفاعة مطلقا وفي بعض المواضع اثبتها بشرط الاذن بشرط الاذن ولا يشفعون الا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده الا هذا هو المعنى قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون واذا ذكر الله وحده حشم اذت اسم اعز اسم اذاز اسم اعز اسم اذاز ايش معنى الله سبحانه وتعالى ذكر بعد الاسم ازاز صفه المؤمنين وهي الاستبشار فعرفنا ان الاستبشار زده الاسم ازاز وهذا ما قاله الامام الزمخشري في كتابه في تفسيره فقال الاسم ازاز ان يمتلي قلب الانسان غمما وغيظا فيظهر هذا الغم والحزن على بشرته على وجهه وكذلك الاستبشار أن يمتلي قلب الإنسان فرحا وسروراً ويظهر هذا الفرح والسرور على بشرته هذه هي حقيقة الإشمزات وهذه هي حقيقة الاستبشار فالله سبحانه وتعالى هينما يذكر لوحده تنقبض نفوس الكفار وهذا الانقباض يظهر على وجوههم كانهم يريدون ان ينفروا من ذكر الله سبحانه وتعالى فهذه النفره التي نسميه نفره فهذه النفره وهذا الانقباض وهذا الضيق الذي يجدونه في صدورهم فقط ذكر الله سبحانه وتعالى لوحدي هذا هو ما يسمى بالاشمئزاز فهم لا يستطيعون ولا يتحملون ذكر الله وهذا كثير ما نشاهده نحن في ذواتنا اليس كذلك إذا كان في مجلس نقول نحن في مجلس فممكن نذكر الله سبحانه وتعالى دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق خمس دقائق وبعد ذلك ننتقل مباشرة في حديثنا إلى الدنيا لا نستطيع أن نستمر على ذكر الله سبحانه وتعالى أكثر من خمس دقائق ثم ننتقل إلى موضوعات شتى موضوعات السيارة وموضوعات السياسة وموضوعات الأسعار لقطعات الأرض وهكذا امور مختلفه فكاننا ما دربنا انفسنا وما عودنا انفسنا وما روجدنا انفسنا على الاستمرار بذكر الله سبحانه وتعالى فهذه هي صفه المنافقين والمشركين انهم ينفرون من ذكر الله ينفرون من ذكر الله ولذلك ايش قال واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون اذا هم اذا انت تشوف البشارة على وجوههم البشارة على وجوههم لانه الان تذكر محبوباتهم لان الانسان يفرح ويستبشر اذا ذكر محبوبه اليس كذلك ومحبوبهم الدنيا فاذا ذكرت الدنيا يستبشرون واذا ذكر الله وحده يشمئزون وينقبضون اليس كذلك هذا هو المعنى نام اقرا يا من دون الله شفعاء يمنع لا, لا كفر يعيب على كفار قريش ترك... تركهم تركهم تاركوا متفكرا في دلائل قدرته على البعث وتفرده بالالوهيه واتخاذهم الاصنام الهه تشفع لهم عند الله اي بل اتخذ اتخذوا ما نعبهم اتخذوا اي وهمزه أتخذ... الاستفهام المقدرة. انكار عليه في الفااضهم هاقول الله الشفاات جميع أي أنه تعالى ما ماكون الشفاع شفاعة ما يكون الشفاعة يكون ما يكون الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفااعة ان يكون إلا أن يكون المشفول م إلا يكون المشفون مرتضان خبر کان مرتضان مرتضان وشفیع مأذونا لهم فی الشفاعة آه. هذان الشرطان أن يكون الشفیع مأذونا له في الشفاعة وأن يكون المشفوش مرتضان عند الله سبحانه وتعالى كما طال تعالی ولا يشفعون إلا لمن ارتضا وطال تعالی من ذا الذي يشفعونده إلا بإذنه وكلهما مفقودون هنا ممم اشما ازذ قلوب الذين لا يكمنون بالاخره اي نفرت وانقبض من ذكره تعالى وقته دون أن تذكر ما دون ان تذكر معه الهتهم من الشمس وهو نفور النفس مما, مما, مما تكره مما تكره يعني ان النفس تكره, تكره, تكره وهو نفور النفس مما تكره يقال إشم أزا أي إن قبض وكشعر أو دوير إشم أزا ولكنه لم يذكر هذا شيء الذي ذكره الإمام الزمقشري يعني أن يمتلل إنسان غمًا وغيظًا ثم يظهر هذا الغم والسرور على بشارته على, على وجهه نعم وتشمز وجهه تشمز وجهه باب تقع نعم وتشمز وجهه تماعر التماعر إش تغير لون الوجه تغير لون الوجه وتقبض والمشمئز اسم الفاعل النافر الكاره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح به صلاته في الليل في قيام الليل وقد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام في الليل استفتح صلاته بهذا الدعاء وما هو هذا الدعا اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل وبعد ذلك يدعو مباشرة بهذا الدعاء فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ثم يدعو اهديني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم هذا ما كان يدعو بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الليل في صلاة التهجد ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اي لافتدوا به تفاديا من سوء العذاب تجنبا وفرارا ونجاتا من سوء العذاب يوم القيامه وبدالهم من الله ما لم يكونوا قال العلماء هذه ہل آیا وہ بدالا ہمالم یقون و یا جہنما في مقابل تلک آیا التي في اہلی الج ایشیا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين هذه الايه نزلت في حق الأصحاب الجنة ونفس الايه بنفس المعنى نزلت في أصحاب النار وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا لم يكن في بالهم ولم يكن يخطر في حسبانهم ما سيظهر لهم يوما قيامتي من العذابات والبلاءات اليس كذلك وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وجوده وظهوره ونزوله عليهم في الدنيا اليس كذلك وبدالهم من الله ولماذا يبدو يوم القيامه هذه الاشياء التي لم تكن في حسبانهم لماذا لانهم عملوا السيئات و ظهور هذه السيئات او جزاء هذه السيئات لم يكن يظهر في الدنيا الذين قالوا ذلك وقالوا وبدالهم سيئات ما كسبوا انهم كسبوا اعمالا سيئه ولكن نتائجها لم تكن تظهر في الدنيا لان الله سبحانه وتعالى لم يجعل الدنيا دار الجزا فتظهر سيئات اعمالهم وكسبهم يوم القيامه هو حاق بهم يحيط بهم ما به يستهزئون فاذا مس الانسان ضر ثم اذا خولناه نعمه منا اي اعطيناه نعمه منا ايش يقول اللي كنا نتحدث عنه قبل قليل قال انما اوتيه على علم قال انما اوتيته علاء علم هناك تفسيران ما المراد بالعلم هل هو علم ذاك الرجل او علم الله سبحانه وتعالى فالتفسير الاول ان هذا الرجل يقول نعم اعطيت هذا الشيء انما اعطيته بسبب العلم الذي كان عندي بسبب العلم الذي كان عندي فكنت ذكيا وكنت صاحب علم ولذلك كسبت هذا المال والله اعطاني والله اعطاني وانه لا يكن اني حصلت عليه لازم تدقق لازم تدق في المساله لاننا كثيرا ما نقول نعم نحن اجتهدنا ونحن بدلنا جهدنا وبعد ذلك اعطانا الله سبحانه وتعالى فهو يقول نفس الكلام يقول اوتيته اوتيته اعطاني احد آخر ولكن لماذا انا اعطيت وانت لم تعطى هذا هو السؤال اني اعطيت من قبل الله سبحانه وتعالى لاني اجتهدت وانت ما اعطيت لانك ما كذلك فهذا ايضا نسب او نسبه النعمه الى ذاته اللكي سننهت ہے کہ جو لو كانت السنه قلنا سنقول هذا الكلام ولكن هل هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق ان كل من اجتهد في الدنيا فانه سحصل له الدنيا لا ليست سنه من كان يريد العجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لكن سبب کو اختیار کرنا هذا صحیح ولكن هذه ليست سنة الله سبحانه وتعالى ان يعطي كل المجتهدين ليس كذلك فهذا الرجل يقول أُوتيته على علم أي الله أعطاني بسبب العلم الذي كان عندي والتفسير الثاني هذا العلم ليس علم ليس علم ذاك, ذاك الرجل بل علم الله سبحانه وتعالى وما هو المعنى أُوتيته عالا علم أي الله علم في الخير فأعطاني الله سبحانه وتعالى كان يعلم عني الخير وكان يعلم اني اني مجتهد فاعطاني فالعلم علم الله سبحانه وتعالى ولكن النتيجه واحد في كلتا الحالتين هو يقول اعطيت هذا الشيء لاني كنت مستحق لاني كنت مستحق اليس كذلك خولناه نعمه منا قال انما اوتي وحينما ينزل به العذاب او البلاء وبالضر لا ينسب هذا الضر الى نفسه بل يقول ما كنت استحق من ايش فعلت حتى انزل الله بي ماذا فعلت هكذا يقول ولكن اذا جاءت نعمه فينسبها الى نفسه فينسبها الى نفسه مباشره بل هي فتنه اي هذه النعمه التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل هي فتنه وبلاء الله يريد ان يختبره بهذه النعمه ولكن اكثرهم لا يعلمون ثم شوفوا ايش قال قد قالها الذين من قبلهم وهذه اشارة إلى قارون هذه اشاره إلى قارون لان قارون قال نفس الكلام قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء هذه سنه الان هذه سنه الله من عمل سيئه فإنه سيصيبه وبالها، ليس كذلك؟ والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، لأن سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق لا تتبدل ولا تتغير، فكل من عمل سيئا يجزا، يجزا، وما هم بمعجزين، نعم لشيخ إقرام فاطرة يا مدع ومخترق وبدلهم من الله اي بضرهم من حنون عذاب الله ما لم يكن في حسبانهم يختسبون يظنونه ويتغطون به وحاط بهم اي احاط بهم وانزل ثم اذا قبولناه لعهده منا اعطيناه اياه وقد آآ آآ شفنا معنى التخويل هو اعطاء الخول والخول العبيد نحن هذا المعنى نعم. طارتينا فطارتينا بوياه تفضلا منا بل هي فتنه مهمه مبتلاء له ليظهر ايشكر ام يكفر وما هم بمعجزين اي بفالذين نكتفي بهذا القدر ونستمر ان شاء الله يوم الاثنين हाँ जी क्या आप, कुछ पता चला